تسلیم اصلۃ والسلام علک یا رسول اللہ ولاسحب حب اللہ اصل تو وسلم علک یا نبی اللہ ولا علی کا وصحب یا نور اللہ اللہ سجیدین و مولانا محمد معدن الجود والکرم والعالی و بارک وسلم صلاطم وسلاما علیکہ یا سجدی یا سجدی یا سجدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آج اس ایک ہی آیت مقدسہ کا درس ان اللہ تعالی ہو سکے گا اور کچھ تفصیل کے ساتھ میں علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عرض کروں گا انشاء اللہ تبارک و تعالی میرا رب ارشاد فرماتا ہے <-ئِي> ترجمہ کنزل ایمان اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکا دیں اور وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے علیہ کل کتاب کا مالم تک علیہ کا عظیمہ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے خاص طور پر اس آیت مقدسہ کا یہ آخری جز تو بہت مشہور ہے اور مشہور سے میری مراد ہے کہ عام طور پر ہم نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے وسعت علم پر اس آیت مقدسہ کے جز کو پیش کرتے ہیں اور اکثر علماء کرام اس آیت مقدسہ کو تلاوت کر کے اس کے ضمن میں اس کی تفاسیر تشریح اور پھر احادیث جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اس کا درس دیتے ہیں تکنطہ علم وکا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے تو ترجمہ اس آیت مقدسہ کا ایک ساتھ آپ سماعت فرمالیں پھر انشاءاللہ اس ضمن میں چند باتیں ارض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ارشاد خداوندی ہے اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دیں اور وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اللہ نے تم پر کتاب اور شکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے کل کا درس اگر آپ بھائیوں کے ذہن میں ہو تو آپ نے توما کا معاملہ سنا کہ یہ شخص توما نامی ش... میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو آواز میری آ رہی ہے آپ بھائیوں کو جی جزاکم اللہ خیرہ اگر ایک کسی صاحب کو آواز نہ آئے تو تھوڑا سا وہ انتظار کر لیا کریں مجھے درس میں نہ بیچ میں بالکل وہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں اگر سب کو آواز نہ آئے تو پھر بھلے لکھ دیا کریں جزاکم اللہ خیر اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاطا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کل کے درس قرآن میں میں نے ایک مرتد شخص کے بارے میں آپ کو کچھ واقعات بتائے کہ اس شخص نے چوری کی ایک صحابی کے گھر میں اور پھر وہ چوری کا مالک یہودی کے گھر میں رکھ کر اسی پر الزام لگا دیا اور یہ واقعہ میں کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں تو پچھلی آیت میں توما یہ وہی مرتد آدمی اور اس کی قوم کے گناہوں کی بدت ان کی جو ہے وہ برائی بیان فرمائی گئی تھی کہ انہوں نے ایک جرم نہ کیا بلکہ بہت سے جرم کیے اب ان کے مذکورہ جرموں کی خطرناکی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایسے خطرناک جرم کیے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ معصوم اور رب کی طرف سے غیبوں پر مطلے نہ ہوتے تو یہ آپ کو دھوکہ دے دیتے اور غلط فیصلہ کرا لیتے پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ ان کے گناہوں کا وبال خود ان پر پڑے گا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ پر ان کے گناہ کا کوئی اثر نہ پڑ سکے گا کیونکہ رب نے آپ کو معصوم محفوظ اور غیوب کا جاننے والا بنایا ہے ان کے دھوکہ دینے کا ذکر فرما کر آپ کے دھوکہ نہ کھانے کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا ہے پہلے کی آیتوں میں قوما اور قوم تومہ کی عیوب کا ذکر فرمایا گیا تھا اب نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مراتب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام ایسے استقامت کا پہاڑ ہیں کہ ایسی قوم میں گرے ہوئے ہونے کے باوجود نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آتی غرض یہ کہ ان قوم کی زیادتی جرم سے آپ کی عصمت کا ظہور ہے کہ ایسی قوم میں رہ کر مستقل رہنا بلکہ انہیں درست کر دینا یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی میرے اکال سلاط والسلام کی یہ شان ہے الحمد یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی جائے اور رب کی تعریف کرنا میرے آق علیہ السلام کی سنت ہے تو ہم محبوب علیہ صلاط و السلام کی ناطے پڑھ کر سرکار دو عالم علیہ صلاط وسلام کی تعریف کر کے ہم خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و خدمت کرنے سے حضور کا بلا نہیں ہوتا بلکہ تعریف کرنے والے خدمت گار کا بلا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی تعریف و خدمت ہونے لگتی ہے حضور کا بلا تو خدا نے فرما دیا اور اللہ نے ایسے ایسے معجزات اور وہ شانے اپنے محبوب کو عطا فرما دی کہ بعد از خدا بزرگ سا مختصر تو بہرحال میرے علیہ اسلام کی بدگوئی و گستاخی کرنے سے حضور کو نقصان نہیں ہوتا گستاخ و بدگو خاک میں مل جاتا ہے تو نعت گوئی کی تجلی خود نعت گو پر پڑتی ہے جیسے خدا کا نام لینے والے پر اس نام کی تجلی لینے والے پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ اکبر تو سرکار علیہ السلام کے گیت گانے چاہیے نعتیں پڑنی چاہیے آقا علیہ سلاۃ وسلام کا ذکر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے لیے تو سارا قرآن آپ کو ایک دم عطا ہوا کہ ہر, ما... ماہ... ہر ماہ رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام پورے قرآن کا دور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کر جاتے تھے مگر احکام جاری کرنے کے لیے نزول تئس سال میں تقریبا ہوا پہلے نزول کا ذکر یہاں ہے اس لیے انجنا فرمایا دوسرے نزول کے لحاظ سے جو ہے وہ جو ہے وہ نزل نزلہ فرمایا جاتا ہے چونکہ نزول الفاظ قرآن الفاظ قرآن حضور کے قان شریف پر ہوا اور نزول معنی قرآن دماغ شریف پر اور نضول اسرار جو اصرار قرآن ہے اس کا نزول دل مبارک پر اس لیے علی کا فرمایا تو بہرحال اللہ نے اپنے محبوب علیہ سلاۃ و کو صرف قرآن کریم نازل ہی نہیں فرمایا بلکہ رب کریم نے قرآن کریم کا علم بھی قرآنِ کریم کے اسرار بھی اور قرآن کریم کے رموز بھی سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا فرمایا سکھا دیا کمالم تکنط اللہ علیہ کا عظیمہ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے درس یہ دیا گیا ہے خلاصہ کلام یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر رب کا فضل و رحم نہ ہوتا رحمت نہ ہوتی اور آپ کو اس نے نبی, نبی عام اور معصوم عالم غیوب نہ بنایا ہوتا تو یہ لوگ آپ کو دھوکا دے دیتے کیونکہ ان میں سے ایک گروہ آپ کو دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کرا لینے کا پورا ارادہ کر چکا تھا مگر اب وہ ہر داؤ فریب پر اپنے ہی کو بہکائیں گے اپنے ہی کو دھوکہ دیں گے خود دھوکا کھائیں گے آپ علیہ السلام کو بالکل نقصان نہ دے سکیں گے کوئی غلط فیصلہ نہ کرا سکیں گے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو قرآن اور مضامین احادیث شریف نازل فرمائے اور آپ کو تمام علوم غیبیہ دین و دنیا کے خفیہ امور لوگوں کے دلوں کے ارادوں غرض یہ کہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو الجہل کمال سکھا دیا آپ پر اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم ہے جو کسی کے بیان وہ گما وہ میں نہیں آ سکتا پھر کوئی کس طرح آپ علیہ سلاۃ وسلام کو دھوکہ دے سکتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے اللہ تعالی نے عیسائیت مقدسہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے خصوصی انعامات کا ذکر کیا ہے اللہ کا فضل اس کی خصوصی رحمت دنیا آپ کو دھوکہ نہ دے سکے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہے اس کا خود دھوکہ کھا جانا گمراہ ہو جانا تمام دنیا کامل، تمام دنیا کا مل کر آپ کو ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا سکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتارنا حکمت نازل فرمانا تمام علوم غیبیہ پر آپ کو مطلع فرمانا آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہونا تو ترتیب یہ رکھی کہ اول فضل و رحمت کا ذکر میرے رب نے فرمایا ہے پھر حضوریت کا پھر محفوظیت کا پھر نزول کتاب و حکمت کا پھر علوم غیبیہ کی عطا کا پھر بڑے فضل کا اس ترتیب میں حکمت یہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ حضور علیہ السلاط و السلام پر فضل و رحمت معصومیت محفوظیت نزول قرآن پر موقوف نہیں قرآن تو چالیس سال کی عمر شریف میں نازل ہوا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے معصوم اول ہی سے محفوظ نیز اس ترتیب میں یہ بتایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم تا قیامت محفوظ ہو کیونکہ رب نے تمہارے ذکر عزت عصمت تمہارے دین کی حفاظت کے لیے قرآن اتارا تاقیامت قرآن تمہاری ایسی حفاظت کرے گا جیسے لیمب کی چمنی لیمب کے نور کی نور کی حفاظت کرتی ہے دیکھ لو آج ہر گستاخ و بے دین کے جواب قرآن ہی دیتا ہے پھر قرآن آپ السلام تمام پر اترا نہ کہ صرف کان یا دماغ پر تمام پر نازل ہوا سرکار علیہ السلام کو غیوب بھی دیے گئے اسرار بھی سمجھا دیے گئے ہر چیز اللہ تعالی و مطالب و قرآن کریم کا ہر علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرما دی اگر اجمی سے عربی میں بات کرو تو اس کے کان الفاظ سن سکیں گے مگر دماغ اس کے معنی نہ سمجھے گا وہ کلام کان میں جائے گا دماغ میں دل میں روح میں نہ جائے گا معنی سمجھنے والے کے دماغ میں بھی پہنچے گا مگر دل و روح میں نہ پہنچے گا اسرار سمجھنے والے کے کان دماغ دل سب میں پہنچے گا مجمع میں کسی سے کہو تمہارا وہ کام ہو گیا لوگ اس کے معنی سمجھ لیں گے مگر خوش یا غمگین نہ ہوں گے جو صاحب اسرار ہے اس کا دل خوشی سے اچھل پڑے گا کہ وہ معنی کے ساتھ مطلب و مقصد سے بھی واقف ہے چونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کے اسرار سے واقف ہیں لہذا آپ کی ان اعضاء پر قرآن کے تمام اجزاء کا نزول ہوا علیقہ میں اعلیٰ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اگرچہ سب کریں گے اس کے فوائد سب حاصل کریں گے مگر اس کے نزول کا مقصود اے محبوب صرف تم ہو بارش سے فائدہ تمام جانور بھی باتیں ہیں مگر مقصود انسان ہوتے ہیں اس لیے نزول بارش میں علکم فرمایا گیا میز لزوم کے لیے بھی آتا ہے مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے ساتھ ایسا لازم ہے جیسے سورج کے لیے نور جس دل میں تم نہ ہوگے وہاں قرآن نہ پہنچے گا آپ نے وہ مشہور و معروف آیت مقدسہ سنی ہوگی خدجہ نورم و کتاب مبین رب فرماتا ہے بے شک تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب نازل ہوئی آیت مقدسہ کا مفہوم عرض کیا ہے میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کو یہاں جو نور فرمایا گیا سات کتاب کا ذکر رب نے کیوں فرمایا اسی وجہ سے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ کتاب جنی قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ صفت نور کو بیان فرمایا ہے تو گویا اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کو جو میرے محبوب کے نور کی روشنی میں پڑے گا تو اسے یہ سمجھ آئے گا اور جو میرے محبوب علیہ السلام کی نور کی روشنی میں قرآن نہیں پڑے گا وہ بلے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو سے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے گا اللہ اکبر تو جس دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوں گے وہاں قرآن نہ پہنچے گا اگرچہ وہ ہندوؤں آریوں کی طرح قرآن پڑھ لیا کرے جانور پر کتابیں لاد دو وہ بوجھ سے دبے گا مگر کتاب سے فیض نہ لے گا حدیث کو حکمت یا اس لیے ارشاد ہوا کہ حدیث مضبوط ہے جسے زمانہ اور زمانہ والے نہ مٹا سکے یا کوئی حدیث مسلحتوں سے خالی نہیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ وسلام کے اقبال اعمال افعال احوال میں لاکھوں مصلحتیں ہوتی ہیں علماء فرماتے ہیں دینی و دنیا نعمتوں میں علم سب سے اعلیٰ نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے علم سے حضرت سیدنا العظم علیہ السلام کا استحقاق کے خلافت ثابت فرمایا اور بے گناہ دائمی عابدین نوری مخلوق سے آپ کو سجدہ کرایا نیز اگرچہ بعض علم بعض سے اشرف ہیں جیسے معرفت خدا اور رسول دوسرے علوم سے افضل ہے مگر کوئی علم برا نہیں ورنہ رب کریم ان برے علموں سے پاک ہوتا حالانکہ وہ بکل شعین علیم ہے اور حضرت سیدنا العظم علیہ السلاط والسلام کو ہر بری بلی چیز کا علم نہ دیا جاتا حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کو بقدر درجہ علوم دیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم حضرت سیدنا داود علیہ السلاۃ وسلام کو ذرہ بنانے کا علم حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے علم و کام عالم تکنط سارے علومت آ فرمائے گئے جیسے نف سے میں تمام اعضاء کے علوم جمع ہے ایسے ہی حضور اکرم علیہ السلاۃ والسلام میں تمام اولین و آخرین کے علوم جمع ہے وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اس میں کانا دوام کے لیے ہے جیسے کان اللّہ علیمََََََََََ حکیمہ میں یعنی آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل تھا بڑا ہی فضل ہے اور بڑا ہی فضل رہے گا چنانچہ تمام امبيا علىت وسلام پر اللہ کا فضل ان کی پیدائش کے بعد ہوا خلافت حضرت آدم علیہ السلام کلام حضرت موسا علیہ السلام لہن حضرت داود علیہ السلام وغیرہ ان بزرگوں کی پیدائش کے بعد ہوا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود درود الہی مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہے درود ملائکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے سے ہے ان اللہ علی النبی حضور علیہ السلام کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہے سارے امبی علیہ وسلام حضور علیہ السلام کے مدرسے سے فیض لیتے رہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی اتبا خدمت کا عہد عالم ارواہ میں تمام نبیوں سے لیا گیا حضور کے تبسل سے پچھلی امتیں اور ان کے نبی دعائیں کرتے رہے اللہ اکبر مخلوق میں رب کے سب سے پہلے عابد وصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کروڑوں سال عالم بننے سے پہلے صرف رب معبود رہا ہے اور صرف نور مصطفیٰ عابد میرے اقاص وسلام کی ظاہری حیات شریف میں بھی اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل حضور پر رہا کہ گزشتہ انبیاء کے نام علیہم السلاۃ وسلام کو گنتی کے معجزے ایک ایک دو دو عطا ہوئے لیکن نبی پاک علیہ السلام کو انگنت موجزے ملے بلکہ حضور خود سرتاپا موجزہ ہیں دیے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بگڑی قوم کو ایسا بنایا کہ ان میں سے صدیق و فاروق ظاہر ہوئے بچھڑوں کو ایسا ملایا کہ صدیوں کی لڑائیاں ختم فرما دیں یہ سب اللہ کا فضل تھا جو آقا علیہ سلام پر حیات شریف میں ہوا اور بعد حیات ظاہری بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بعض فضل قیامت تک ظاہر ہوں گے بعض فضل قیامت تک ظاہر ہوں گے بعض فضل قیامت کے دن اور بعض قیامت کے بعد عبد العباد تک جنت میں اللہ تعالی نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلاتم وسلام کو چار نعمتیں بخشیں وحی مو کتاب دین جن میں سے وہی تو تمام امبیا کو عطا ہوئی مگر باقی تین نعمتیں کسی کو ملی کسی کو نہ ملی دوبارہ سماج فرمائیں کہ وہی مو کتاب یعنی دین جن میں سے وہی تو تمام نبیوں کو عطا ہوئی لیکن باقی تین نعمتیں کسی کو ملی کسی کو نہ ملی اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت سید ہارون وال وغیرہ ہم ہزاروں انبیاء ایسے ہیں جنہیں کوئی معجوزہ بظاہر عطا نہ ہوا یا ہمیں معلوم نہیں اور سوائے چار نبیوں کے کتاب و دین کسی نبی کو نہ اتا ہوئے ان حضرات کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ان کی وہی ان کے معجزے ان کی کتابیں ان کے دین ظاہر ہے کہ شریعتیں ان کی ختم منسوخ معجوے تو دنیا سے پردہ فرماتے ہی مگر دین اور کتابیں دوسرے انبیاء اور رسول کے تشریف لانے کے بعد منسوخ دیکھو جب حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام نے پردہ فرمایا تو ان کے بعد ان کا عصا تو کچھ دن رہا مگر وہ سانپ نہ بن سکا کیونکہ ان کو سانپ حضرت موس علیہ السلام موجزے سے بنایا کرتے تھے رب کی اذن سے ہوتا تھا آقا علیہ سلام کی وہی میرے آقا علیہ سلام کی ہزاروں موجزے نبی پاک علیہ السلام کا دین حضور علیہ السلام کی کتاب قیامت تک حضور کی محبوبیت حضور کی عزت حضور کا ذکر کثیر آقا علیہ السلام کے ظاہری باتنی فیوس آک علیہ السلام کے اولیاء ان کی تا قیامت،, تا قیامت باقی یہ وہ فضل ہے جو قیامت تک رہے گا پھر قیامت کا پچاس ہزار برس کا دن اس میں حساب صرف چار گھنٹے میں ہوگا اللہ سری الحساب اللہ رب العزت تو جلدی حساب جو ہے وہ فرمانے والا ہے رب کو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی یہ پچاس ہزار سال کا دن ایک دن پچاس ہزار سال کا اس لیے نہیں ہے کہ رب کو جو ہے وہ حساب میں دیر لگنی ہے اللہ اکبر علماء نے یہ چار گھنٹے میں حساب ہو جائے گا باقی دن جو ہے یہ ایک دن جو روز محشر کا دن ہے یہ میرے آقا کی تلاش میں ہوگا میرے سرکار کی تلاش میں امتیں جو ہیں یہ مخلوق میرے سرکار کو تلاش کرنے میں گزاریں گی حضور کی شفاعت میں وہ دن گزرے گا آقا کا مقام محمود پر انبیاء, انبیاء ان کی امتوں تمام عالم بلکہ خود رب کی نعت گوئی میں جو ہے وہ دن جو ہے وہ صرف ہوگا فقط اتنا سبب ہے ان باد بزم محشر کا ہی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو بعد کی آمد میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر دروازہ جنت کھلنا جنت میں کوثر کے کوزوں پر توبہ کے پتوں پر ہوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں غلمانوں کے سینے پر میرے آقا علیہ سلام کا کلمہ ہوگا اللہ اکبر یہ ہے میرے رب کا فضل جس کا عسایت مقدسہ میں بیان ہے جو بعد قیامت عبد العباد تک حضور علیہ والسلام غرض یہ کہ کے فضل اللہ علیہ کا عظیمہ یہ بہت وسیع آیت ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کس میں طاقت مار کر سکے غنی کے مال میں فقیروں مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے حضور کے افضال میں ہم امتیوں کا بھی حصہ ہے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں غنی کے مال میں حقدار ہم تو اللہ تعالی نے میرے اقال صلاحت واللام کو صرف نبوت اور نبوت کے لوازمات ہی نہیں بخشے بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سی عطاوں سے مالا مال کیا جن میں سے بعض زتائیں لوازمات نبوت سے زائد ہیں اور بعض باضائیں ان کے علاوہ یہ فائدہ فضل اللہ اور رحمت خاطم ہونا رحمت علمین شفیع المذنبین بین ہونا علوم غیبیہ اور ابودین و آخرین کی حکمتیں آقا علیہ السلام کو عطا ہونا یہ وہ خصوصی اطیات ہیں جو میرے آقا مصطفی کریم مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے میرے رب نے نبی پاک علیہ السلام کو معصوم, فرمایا، معصوم کیا خود رب نے خود رب آپ کا حافظ و ناصر ہے کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ہے جو آپ کو بے خبر جانے یا غیر معصوم وہ خود دھوکہ کھاتا ہے آقا علیہ السلام کی معصومیت محفوظیت کی تجلی آپ کے بعض خود دوم پر بھی پڑی ہے وہ بے فضل ہی تعالی محفوظ ہیں جیسے عام صحابہ اور اولیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے متعلق صفائی بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم عنہ یہ صحابہ کے لیے بھی ہے اولیاء کے لیے بھی ہے جو کلمات حضور علیہ السلام کی عصمت کے لیے ارشاد ہوئے میرے رب نے اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے لیے بھی اپنی جو ہے وہ بلائیوں کا ذکر قرآن میں اپنی رحمتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا نزول قرآن صرف قان شریف پر نہ ہوا بلکہ الفاظ قرآن قان شریف پر مضامین قرآن دماغ پاک پر بل پاک پر نازل ہوئے یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے قرآن مجید کی طرح حدیث بھی رب کی طرف سے ہے جس کی وہی حضور کے دل پر کی گئی قرآن کے الفاظ و معنی سب رب کی طرف سے ہیں اور حدیث کے معنی رب کی طرف سے الفاظ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی طرح حدیث بھی واجب العمل ہے بلکہ حدیث کے بغیر قرآن پاک پر عمل ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمامی علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا جیسا کہ معلوم تکن تعالم سے معلوم ہوا ما عام ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے حضور علیہ السلام کی علوم بے قید ہیں ابن مالک کو دی بشارت تاج اے میرے غیب دان تیرے صدقے مجھ خطا کار پر اتا یہ عطا اے میرے مہربان تیرے صدقے علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں علوم نبی کو فضل, فضل فرمایا ہے اللہ کا فضل فرمایا ہے حضور علیہ السلام کی علوم اور آپ کے فضائل و مراتب کسی سے نہ بیان ہو سکتے ہیں نہ کسی کے خیال میں آ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کو قلیل فرمایا قل متا دنیا قلیل وہ کسی سے شمار نہیں ہو سکتی تو جسے رب تبارک و تعالی عظیم فرمائے وہ کون بیان کر سکتا ہے وہ کون بیان کر سکتا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے راز تا قیامت لوگوں کے ارادوں سے خبردار ہیں اس لیے کوئی آپ کو دھوکا نہیں دے سکتا اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو پتھروں کے دلوں کے راز بتا دیے انسان کی حقیقت ہی کیا ہے میرے آقا علیہ و سلام فرماتے ہیں عہد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو پتھروں کے دلوں کا حال بھی میرے مصطفیٰ کریم کو معلوم ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے میرے آکا کی یہ شان ہے تو غیر پہاڑ ہم سے عداوت رکھتا ہے ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں یہ کہ یہ آیت مقدسہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی عصمت حفاظت کمال علم کی اعلی دلیل ہے اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام چیزوں کو حقیر ادنا قلیل فرمایا مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو عظیم کہا خلق عظیم حضور علیہلاۃ وسلام پر جو اللہ کا فضل ہے اسے عظیم فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام خود اعظم الخلق ہیں جس کی صفات عظیم ہوں خود و موصوف اعظم ہوگا ظاہر ہے خود و موصوف اعظم ہوگا تو میرے آکار سلاط والسلام کو میرے رب نے یہ تمام علوم عطا فرمائے ہیں پتھروں کے دلوں کا حال بھی میرے رب نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے اور اس پر میں مزید حدیثیں بھی پیش کر سکتا ہوں حضرت سیدبا بن عامر ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارا سہارا ہوں وہ انا شہید علیکم اور میں تم پر گواہ ہوں اور میں اس وقت اپنے حوض کو یقینی دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تمہارے دنیا میں پھنسنے کا ڈر ہے یہ بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الرقاق میں حدیث موجود ہے تو میرے آکال سلاط وسلام نے یہاں پر جو فرمایا وہ انا شہید میں تم پر حاضر ناظر اور گواہ ہوں لفظ شہید کے کئی معنی و مفاہین موجود ہیں اور ایک معنی حاضر اور ناظر ہے اور اسی طرح جو ہے لفظ شہید شہود سے نکلا ہے شہید حاضر کے معنی میں ہے اور حاضر عالم کے معنی میں ہے جاننے والا اور موتبر تفاسیر میں میرے اکا سلاۃ والسلام کے شہید ہونے سے کیا مراد لیا گیا ہے سنیے تفسیر عزیزی میں فرمایا تمہارے رسول روزے قیامت تم پر گواہ ہیں کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر صاحب دین کے رتبے و درجۂ ایمان اور ترقی کے راستے کا حجاب بھی جانتے ہیں ہر امتی کے گناہوں نیک و بد اعمال اور خلوص و نفاق سے بھی واقف ہیں اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی گواہی امت کے حق میں عزرو شرع مقبول و منظور ہے تفسیر روح بیان میں فرمایا کہ شہادت کے معنی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسلمان کی رتبے سے آگاہ ہیں تفسیر مدارک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے کفر منافقوں کے نفاق اور مسلمانوں کے اسلام کی گواہی دیں گے تفسیر نیشا بوری میں ہے کہ علیہ سلام کی روح مبارک تمام روحوں ارواح جانوں اور دلوں کا مشاہدہ کر رہی ہے میرے علیہ سلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا تفسیر بےزابی میں ہے کہ نبی پاک علیہ سلاط وسلام تصدیق کرنے والوں انکار کرنے والوں نجات والوں اور گمراہوں پر گواہ ہیں تو یہ معتبر تفاسیر میں دیکھیے کہ سرکار کے علم کی شان کیا ہے اور دیکھیے مقامات اور آخرت کا علم یہ بھی میرے آقا علیہ صلاط والسلام نے ارشاد فرمایا آخرت کا علم حشر کے معاملات کا جو ہے وہ احوال اور پھر اسی طرح جنت کا احوال دوزہ کا احوال قیامت کی نشانیاں سب کچھ میرے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حدیث میں تو ترمزی کی حدیث ہے کہ اتقوبی فراستنی اللہ نور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جب ایک کامل مومن کی ایسی شان ہے کہ وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے تو ہمارے حضور کی شان کا کیا کہنا سبحان اللہ اس تمام تر تفصیل سے بخوبی واضح ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اعمال و افعال حتیٰ کے دلوں کی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں یہ شان ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری کتاب السلاد کی حدیث سماج فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ میرے آقا علیہ ابزلسل تسلیم نے نماز ادا فرمائی اور ممبر پر تشریف لے گئے آقا علیہ السلام نے نماز اور رکو کے بارے میں فرمایا یقیناً میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اور اسی طرح بخاری کتاب الآزان کی حدیث سماج فرمائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک مرتبہ نماز کھڑی کی گئی تو میرے علیہ السلام نے اپنا منہ ہماری طرف کر کے فرمایا تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو اور جم کر کھڑے ہو میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ بلکہ اے ایمان والو اپنے ایمان کو جلا بخش لو اس حدیث کو اپنے دلوں میں لکھ لو بخاری کتاب السلاد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ میری توجہ اسی قبلے کی طرف ہے جبکہ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خوشو اور رکو پوشیدہ نہیں میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ تو بیان کردہ حدیث میں حل تراؤنا کہ استفہام کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے قبلے کی جانب رخ کرنے سے یہ خیال نہ کرنا کہ میری توجہ اور نظر میں بس جہتیں قبلہ ہی ہے اور میں دیگر سمتوں اور جہتوں کی حالت اور کیفیت سے غافل اور بے خبر ہوں بلکہ میں نورِ من سے تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں حالانکہ دوران نماز تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو کوئی میرے سامنے کی جانب ہو یا پیچھے کی جانب دور ہو یا نزدیک ہر ایک کی حالت اور کیفیت میرے سامنے رہتی ہے اور تمہارے رکو تمہارے سرود اور تمہاری صفوں کی ظاہری حالت تو ایک طرف تمہارے خوشبو بھی میرے سامنے ہیں اللہ اکبر یہ ہے تعلیم اس حدیث کی یہ ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خوشو کیا ہوتا ہے خوشی کیا چیز ہے حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خوشو یہ ہے یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون دائیں طرف ہے اور کون بائیں طرف اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالے یعنی توجہ ایسی نماز کی طرف ہو ایسا جنہیں توجہ رب کی طرف ہو نماز میں بندہ گم ہو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ آئے دائیں بائیں کون ہے ادھر ادھر اس کی توجہ ہی نہ ہو اور حضرت ابو دردا نے فرمایا خصوص مراد یہ ہے کہ قول اخلاص تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا کامل یقین اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ تفسیر مظہری میں ہے اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ ہمیں خشوے خشو نفاق سے محفوظ رکھے شاگردوں نے عرض کیا خوشو نفاق کسے کہتے ہیں فرمایا ظاہری جسم میں تو خوشو ہو مگر دل میں خوشو نہ ہو یہ ہے نفاق خوشوِ نفاق تو خلاصہ کلام یہ ہے خوشو نام ہے بدن کے توازو ٹوکی تو یکسوئی دل کے خلوص اور محبیت و استغراق کا یہ کامل یقین یہ کامل یقین خلوص اور ماں اللہ سے بے التفاطی اصلا دل کی کیفیات ہیں اور دل ہی خوشو کا اصلی مرکز ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو بہت زیادہ سر جکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا سر اٹھاؤ کیونکہ جتنا خوشو دل میں ہے اس سے زیادہ کا اظہار نہ کرو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضح الکرین کا ارشاد ہے خشو تو دل میں ہوتا ہے اور حضرت زید من ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا روایت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے ایسے دل سے جس میں خوشو نہ ہو ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو یہ مسلم شریف میں کتاب و ذکر و دعا میں یہ حدیث موجود ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں تفصیل سے بالوضاحت معلوم ہوا کہ خوشو جو ہے وہ ظاہری باطنی استغراکی انہماق وغیرہ یہ کیفیت ہوتی ہے اور اس کا اصلی مقام و مرکز دل ہے اس تشریح کی روشنی میں زیر گفتگو حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نمازوں کی ظاہری حالت کے علاوہ دلی کیفیت سے بھی آگاہ ہیں میرے آقا علیہ السلام کے چاہنے والے تو ایسی احادیث پڑھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں انہیں تو یہ جان کر سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں نظر رکھتے ہیں توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایما سمر جائے میں ایما سے سمر جاؤں مگر ایسی واضح حدیث کے باوجود بعض لوگ نبی پاک علیہ السلام کو غافل و بے خبر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابس حلقان کرتے ہیں اللہ انہیں سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اطا فرمائے اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم مصطفیٰ کے صدقے رب کریم جو ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے آمین بخاری شریف میں کتاب الرقاق کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بھوک کے باعث میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا اور کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا ایک روز میں لوگوں کی عام گزرگاہ پر بیٹھ گیا تو حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے ان میں نے اسی لیے سوال کیا تھا کہ مجھے کھانا کھلا دیں لیکن وہ گزر گئے اور ایسا نہ کیا پھر میرے پاس حضرت عمر گزرے تو میں نے ان سے بھی قرآن کی ایک آیت پوچھی اور ان سے بھی کھانے کے لیے ہی سوال کیا تھا تو وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی ایسا نہ کیا اللہ اکبر پھر میرے پاس میرے آقا مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے فتحف سماشی نہ رہانی تو مجھے دیکھ کر مسکرائے کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا وہ ارفا معافی نفسی و معافی وجہ آقا نے جان لیا جو کچھ میرے دل میں تھا اور جو میرے چہرے پر تھا تو میرے آکا سلاۃ وسلام نے جو ہے وہ اپنے غلاموں کے دلوں پر سرکار کی نظر ہوتی ہے الحمد اس حدیث میں دیکھیں وہاں فا معافی نفسی اور حضور نے جان لیا جو میرے دل میں تھا یہ الفاظ موجود ہیں آکا علیہ السلام کے دوسروں کے دلوں کی حالت و کیفیت پر غیر اطلاع بازی کرنے کے لیے ایسے یہ الفاظ سری ہیں کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے ضرورت صرف توفیق الہی کی ہے کہ ایسے لوگ جو میرے آکا علیہ السلام کے علم کی شان کی وفعت کو نہیں سمجھتے اور علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں توفی کے ان کے ساتھ نہیں وہ شیطان کے ساتھ ہیں اور الحمد ہم اہل سنت والجماعت رب کے ساتھ ہیں اس کے محبوب کے ساتھ ہیں ان شا اللہ تبارک وطلا تو آیت مقدسہ میں نے فرما دیا ہے اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دیں اور وہ اپنے آپ ہی کو بہکارے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اللہ نے تم پر کتاب و حکمت اتاری علیہ کا عظیمہ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے درس کو قبول فرمائے غلطیاں معاف فرمائے ہم سب کو نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام کہ عشق کی لاز دولت نصیب فرمائے اللہ آمین آمین آمین علینا گلبین ان شاء اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت مقدس آیت نمبر ایک سو سے ہم درس انشاءاللہ اللہ تعالی کل سماج فرمائیں گے انشاء شاء اللہ تبارک وط اب آپ دس بارہ منٹ کے لیے مجھے جو ہے وہ مطلب دیں ناشری پلے فرما دیں انشاءاللہ چند منٹ کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کروں گا جب آپ دے سکوں تو دنائیں نا شری لے کر دیں جزاک اللہ ملا